بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على القفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية عن الله قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتجالسين فيا وللمتباذلين فيا وللمتزابرين فيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم مجاهدين اسلام أنصار مهاجرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج جمعہ کا دن ہے آٹھواں روزہ چودہ سو تینتیس ہجری کا مبارک دن ہے اللہ جل جلالہ کا شکر ہے کہ الحمد اللہ تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہجرت نصرت جہاد وغیرہ ہے اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور اللہ تعالی کی طرف سے برکت اور رحمت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین میرے دوستوں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں والذین ام اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام ان کی صفت یہ ہے اشدار کفار پر وہ سخت ہوتے ہیں روحما بینہم اور آپس میں مہربان و نرم ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ سے حدیث قدسی میں یہ روایت نقل فرمائی ہے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وجہ محبتی لمت جو لوگ میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری محبت یعنی اللہ تعالی کی محبت ان کے لیے واجب اور ثابت ہے اور جو لوگ میری خاطر یعنی اللہ کی خاطر مجلس میں بیٹھتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہے ولی المتبا اور جو لوگ میری خاطر اللہ کی خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں حدیے وغیرہ کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہے ولی الم تجاویرین اور جو لوگ میری خاطر اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت ان کے لیے واجب اور لازم ہے میرے دوستوں اللہ جل الح نے ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کے لیے اور اللہ کی خاطر ایک مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے اللہ کے خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے اور اللہ کے خاطر ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کرنے والوں کے لیے اپنی محبت کا اعلان فرمایا ہے میرے دوستوں آپ اور ہم جس محاذ پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک بین الاقوامی محاذ ہے اور عالمی جہاد ہے ازبکستان سے آیا ہوا مجاہد تاجکستان سے آیا ہوا مجاہد امریکہ افریقہ سے آیا ہوا مجاہد اور عرب ممالک سے آئے ہوئے مجاہد الحمدللہ اس عالمی جہاد میں شریک ہیں اور وزیرستان میں مہاجرین کی قبریں اس بات پر شاہد ہیں اور اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ جہاد صرف وزیرستان والوں کا وزیر و مسعود یا داوڑ کا جہاد نہیں ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کا جہاد ہے عالمی جہاد ہے اور بین الاقوامی جہاد ہے انصار و مہاجرین کا جہاد ہے ایک طرف اگر انصار کے بڑے بڑے ہر دل عزیز رہنما اور سربراہان شہید ہوئے ہیں تو دوسری طرف مہاجرین کے بڑے بڑے کبار مجاہدین اور قائدین شہید ہوئے ہیں اور ان کی قبریں پاکستان میں موجود ہیں افغانستان میں موجود ہیں یہ سب باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ جہاد کسی قوم کا خاص جہاد نہیں ہے یہ جہاد کسی قوم کے ساتھ خصوصی طور پر متعلق نہیں ہے بلکہ یہ جہاد ایک عالمی جہاد ہے بین الاقوامی جہاد ہے انصار و مہاجرین کا جہاد ہے میرے دوستو چونکہ یہ جہاد عالمی جہاد ہے اس لیے جس چیز نے ہمیں ایک سنگر میں اکٹھا کیا ہوا ہے وہ مال و دولت نہیں ہے وہ کھانا پینا نہیں ہے وہ سیر و تفریح نہیں ہے وہ بہادری وغیرہ نہیں ہے بلکہ جس چیز نے ہمیں اکٹھا کیا ہے وہ اسلام ہے اور دین کا رشتہ ہے اس اسلامی رشتے مذہبی رشتے عقیدے کے رشتے اور دین کے رشتے کو مضبوط و مستحکم رکھنے کے لیے میرے دوستوں میرے محبوب ساتھیوں ہمارے اندر اس رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے ہمارے درمیان محبت کی فضا قائم ہونا ضروری ہے ہمارے درمیان مہربانی کی فضا قائم ہونا ضروری ہے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے پیار کا ہونا ضروری ہے نرمی اور مہربانی ہونا ضروری ہے اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کفار پر سخت ہوا کرتے تھے اور آپس میں مہربان رحم اور نرم ہوا کرتے تھے چنانچہ جب تک ہمارے اندر یہ صفات پیدا نہیں ہوں گی یعنی محبت کی صفات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی مہربانی اور رحم دلی کی صفات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی تو ہم ان کی طرح جیسے وہ کامیاب ہوئے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے اندر ان جیسی صفات پیدا نہ ہو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے میرے دوستو انسان کی طبیعت میں انسان کی فطرت میں اللہ جل جلالہ نے محبت مہربانی اور نفرت اور غصے کو رکھا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نفرت کو اپنے بھائیوں میں استعمال کرنے کے بجائے اپنے غصے اور غیظ مذب کو آپس میں استعمال کرنے کی بجائے دشمن کے خلاف استعمال کریں اگر خدا نقاستہ ہمارا غصہ اور ہمارا غذب اور ہماری نفرت آپس میں اپنے ہی بھائیوں کے خلاف استعمال ہونے لگے تو ہم کفار پر سخت पर نہیں ہو سکتے کفار پر سخت ہونے کے لیے ہمیں آپس میں مہربان ہونا پڑے گا آپس میں مہربان اگر ہم نہیں ہوں گے تو ہم کفار پر سخت نہیں ہو سکتے ہمیں کفار پر سخت ہونے کے لیے آپس میں مہربان رحم دل اور نرم ہونا ہوگا جیسے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہو حلقے یارا تو برے شم کی طرح نرم ہو حلقے یارا تو برے شم کی طرح نرم رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے میرے دوستو اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ان اللہ حب الدین سے یقیناً اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں لیکن کس صورت میں اور کس حالت میں صف پن ایک صف بنا کر وہ جنگ کرتے ہیں ایک جسم بن کر وہ جنگ کرتے ہیں ہم فکر بن کر ہم نظر بن کر ہم عقیدہ ہم مذہب بن کر وہ لوگ جنگ کرتے ہیں ان کا عقیدہ ایک ہوتا ہے ان کا نظریہ ایک ہوتا ہے ان کی فکر ایک ہوتی ہے ان کی سف ایک ہوتی ہے وہ اختلافات کا شکار نہیں ہوتے وہ شریعت یا شہادت کے نعرے میں سچے اور صادق ہوتے ہیں ان کی صف کی جو مثال اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان بنیان بنیادم مرسوس ان کی سب اس طرح ہے جیسے کہ شیشے سے بنی ہوئی دیوار جیسے کہ لوہے کی بنی ہوئی دیوار جیسے کہ فولاد کی بنی ہوئی دیوار میرے دوستو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں جو دیوار لوہے سے بنی ہوئی ہو فولاد سے بنی ہوئی ہو اس میں دراڑے نہیں ہوا کرتی اس میں کمزوری نہیں ہوتی اور ہر قسم کی چیزیں لوہے کی دیوار سے گزر نہیں سکتی لیکن جو دیواریں مٹی سے بنی ہوئی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ اپنے اطراف میں گھروں میں مٹی سے بنی ہوئی اور سیمنٹ وغیرہ سے بنی ہوئی دیواروں کو دیکھ رہے ہیں ان دیواروں میں سوراخ ہوا کرتے ہیں یہ دیواریں نرم و نازک ہوا کرتی ہیں یہ دیواریں سخت توپ یا گولے وغیرہ کو برداشت نہیں کر پاتی اور ان دیواروں کے اندر جو سوراخ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سوراخوں میں سانپ بھی ہو سکتے ہیں ان سوراخوں میں بچھو بھی ہو سکتے ہیں ان سوراخوں میں چوہے بھی ہو سکتے ہیں ان سوراخوں ان کے اندر دوسرے کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں لیکن لوہے کی دیوار میں کوئی سانپ اپنی جگہ نہیں بنا سکتا لوہے کی دیوار میں کوئی بچھو اپنا نہیں بنا سکتا لوہے کی دیوار میں کوئی چوہا اپنا بل نہیں بنا سکتا اور نہ ہی کیڑے مکوڑے لوہے کی دیوار میں اپنے لیے کوئی جگہ بنا سکتے ہیں میرے دوستو اللہ جلالہ نے یہ عجیب مثال بیان فرمائی ہے کہ مجاہدین کی صف لوہے کی دیوار کی طرح ہونی چاہیے اگر ہماری صفح لوہے کی دیوار کی طرح مضبوط ہوگی اگر ہماری صف سولاد کی دیوار کی طرح مضبوط ہوگی تو اس میں سانپ جیسے حسد کی بیماریاں جگہ نہیں بنا سکتی اور بچھو جیسی غیبت اور جھوٹ کی بیماریاں جگہ نہیں بنا سکتی ایک دوسرے سے نفرت ایک دوسرے سے اختلاف اور بے اتفاقی جیسے کیڑے مکوڑے اس میں جگہ نہیں بنا سکتے لیکن اگر خدا نقاستہ ہماری صف مٹی کی دیوار کی طرح ہو سیمنٹ سے بنی ہوئی دیوار کی طرح ہو تو اس میں حسد نام کا سانپ بھی جگہ بنا سکتا ہے غیبت سہمت الزامات اور نفرت کے کیڑے مکوڑے بھی جگہ بنا سکتے ہیں اختلافات و انتشار پھیلانے والے انسان نما کسانوں کو بھی اپنا بل بنانے کا موقع مل سکتا ہے وہ انسان نماز ہے جو کہ ہماری صفوں کو کاٹتے ہیں ان کو بھی اپنا بل بنانے کا موقع مل سکتا ہے اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنی صفوں کو مضبوط رکھنا چاہیے ہمیں اپنی صفوں کو مستحکم رکھنا چاہیے صفوں کو مستحکم رکھنے کا سفوں کو مضبوط رکھنے کا جو طریقہ اللہ تعالی نے ہمیں سکھایا ہے وہ محبت ہے محبت ہے محبت ہے, محبت ہے ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہوگی انصار کو مہاجرین سے محبت کرنی ہوگی اور مہاجرین کو انصار سے محبت رکھنی ہوگی مہاجرین کو انصار سے پیار کرنا ہوگا اور انصار کو مہاجرین سے پیار کرنا ہوگا ہمیں آپس میں ایک جسم جان کی طرح بننا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے کا جسد واحد مسلمانوں کی مثال ایک بدن کی طرح ہے ایک جسم کی طرح ہے ان عشت کا آئن ہو جب آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورے بدن کو درد ہوتا ہے پورا بدن درد سے نڈھال ہوتا ہے وہ نشت کا رس ہوشت کا ہو اور جب سر میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے میرے دوستو مسلمان کسی قوم کسی رنگ کسی نسل کسی وطن اور کسی ملک کے ساتھ خاص بندے نہیں ہوتے مسلمان ہر وہ شخص ہے جو کہ اللہ کو اپنا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور اسلام کو اپنا دین مانتا ہو چاہے اس کی زبان کوئی بھی ہو چاہے اس کی قوم کوئی بھی ہو چاہے اس کا وطن کوئی بھی ہو چاہے اس کی جائے پیدائش کوئی بھی ہو اس لیے میرے دوستو ہمیں ایک امت بن کر جہاد کے میدان میں ہر قسم کی قومیت شخصیت اور نفرت پیدا کرنے والے جذبات سے بالاتر ہو کر جہاد کے میدان میں مصروف و مشغول رہنا ہوگا اللہ تعالی ان نہی امت کم واحدہ یہ تمہاری امت ایک امت ہے انا رب اور اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں فاگو تم لوگ میری عبادت کرو میرے دوستوں ہمیں انصار و مہاجرین بن کر مدینے کی فضا کو قائم کرنا ہوگا اور آپس میں محبت پیار کے ماحول کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنا ہوگا یقیناً وزیرستان اور دوسرے قبائل کے مسلمانوں کی قربانیاں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہاں کے مسلمان اسلام سے محبت رکھتے ہیں یہاں کے مسلمان مہاجرین سے محبت رکھتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ مسعود انصار نے وزیر انصار نے اور باجوڑ محمد اور اگزی اور دوسرے علاقوں کے انصار نے اپنے اپنے علاقوں کو قربان کیا مہاجرین کو پناہ فراہم کی اور آج یہ غیرت مند انصار غیرت مند قومیں اپنے وطنوں سے نکلنے پر مجبور ہوئی ہیں انہوں نے اپنے آپ پر غریبی کو مسلط کیا فقر و فاقے کو مسلط کیا لیکن مہاجرین کی عزت کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ولبین فی سبیل اللہ نہ آووا ونصروا اولئکہم المؤمنون حقا جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنی جان و مال کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی ان کی نصرت کی الم المن حقا یہی لوگ سچے مؤمن ہیں لہم مغفرتن ان لوگوں کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے ورزق ان کرن اور باعزت روزی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ میرے دوستوں الحمد جس فضا کو انصار و مہاجرین مل کر یہاں بنایا ہے جس ماحول کو انصار و مہاجرین نے مل کر یہاں بنایا ہے اس ماحول کو زندہ رکھنے کے لیے اور مزید مضبوط مستحکم کرنے کے لیے ہمیں آپس میں محبت اور آپس میں پیار کے جذبات کو ابھارنا ہوگا اور آپس میں محبت میں اضافہ کرنا ہوگا ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتوں اور بیکار استلافات و انتشار سے بچنا ہوگا اللہ جل جلالہ انصار و مہاجرین کے درمیان محبت بیدا فرمائے اور اللہ جل جلال انصار و مہاجرین کے درمیان وہ محبت پیدا فرمائے جو مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان تھا اللہ تعالی مسلمانوں کو غالب فرمائے اور کفار کو مغلوب رسواء وزليل فرمائه آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك